اے آمان وال شراب اور جوا اور بت اور پانسیں ناپاکی ہی ہیں شان کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلا پاؤ